بسم اللہ الرحمن و رحمۃ الرحمۃ اللہ علیہ و رحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبا شب صاحب البۃ الباءبا کے تمام سامعین قارن گرام وادانہ صاحب کو بارش کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر 601 سو ایک ابلک دو ہے 601 سو اور دعوت شریف کی شروع سے لے کر ابھی تک دروس کی تعداد ہے اور 247 جو ہے اوراد فت کے درس نمبر دو سو سینتالیس افراد فتح میں ہم لوگ راسم الحوسنہ میں سے آٹھواں عیسویں مقندہ یا مومنو کے بارے میں ہے اس سلسلے میں چند روسا لوگوں تک پہنچائے ابھی جو ہے المرس اس میں مقدہ شیا مومنو جو ہے یا مومن جل جلال کے فیوز و برکات جو ہے اس حوالے سے اس کے خصوصیات اس کے فیض و برکات میں سے چند ایک جو بندہ آ کے مختلف دس رسی میں آئے کتابوں سے تاویزات کی کتابوں سے اور ساتھ ہی شروع ہے اشماء الزاع کے شروع کی کتابوں سے میرا میں آیا ہے ان میں سے جو ہے چند چاند قبلوں کو جو ہے مبارکانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ان میں سے سب سے پہلا جو ہے فیوز و برکات اس مقدس اصمیہ مومن کا یہ لکھا ہے فرماتے ہیں قرعت ہو میت و صط و صلاثی نرتن امان من شرص ثقل کتاب جو ہے فرماتے ہیں اس اسم مقدس المومن جلجلال كا ایک سو چھتیس مرتبہ پڑھنا دھن کو تمام جن و انس کے شر سے ام امان ہے ایک سو چھتیس مرتبہ اگر آپ روزانہ پڑھیں گے تو آپ کو تمام شر شر و جنس وقل شر جن سن یعنی سے اللہ تعالیٰ کو امن میں رکھے گا محفوظ رکھے گا عبارت ہے کرعات یہ کتاب جو ہے مصباح کفامی جو عربی میں ہے اس کے اصمل خوشنا کی تشریف توضیع خدشہ عربی میں اس کی صبح نمبر چار سو ستہتر پہ ہے ہمارے قرأۃ اسے مقدس علمومن کا پڑھنا میعۃ وصہ و, و سلاسینہ یعنی ایک سو چھتیس مرتبہ کیا ہے یہ امان من شر شکلین یہ امن ہے شکلین کے شر سے شغلین کے شر سے یہ امن ہے یہ لکھا یعنی جو شخص اس حصے مقدس کو روزانہ 136 مرتبہ پڑتا رہے روزانہ تو اسے ان سو جنس کے شر سے امان مل جائے گا امان مل جاتی ہے یعنی ان دونوں کے شر سے محفوظ رہیں گے ایک طریقے پہلے خصوصی تو بہت بڑی چیزیں انسان کو اگر ان سو چینس تمام انسان و جنات کے خصوصاً جن شر سے محفوظ رہیں تو یعنی اس میں جو ہے آپ کا ظاہری شر بھی ہے آپ کا جسمانی نقصانات معذ دولت کے نقصانات سے بھی بچائیں گے اور شیطین تو ہم طور پر روحانی نقصان بن جاتے ہیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے ہمیں دین سے منحرف کرنے کے ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے شرط سے بھی ہمیں بچاتے ہیں شیطان جو ہمارا دشمن ہے سر سات ہے تو شیطان کے ہر کے شر سے ظاہر باتین اور انسانوں کے شر سے ظاہر باتین غلط لوگوں کی جو ہے ورغلانے سے گمراہ ہونے سے ہمیں بچائے گا تو یہ بہت بڑی فضلات ہے اس مقدس کی اور دوسری سے خصوصیت اس کا جو ہے فرماتے ہیں المومن و آسمائے بار میں یہ اسم جمالی ہے جمالی خصوصیت کے اس کے عدد ایک سو اب جد کبیر کے لحاظ سے ہے تو جو کہ اس اسم کو بہت پڑھے ان کا اثرت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو شیطان اور شیت شور شیطانوں یعنی شیطان صبح انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا انسان کو شیطان اور شیطانوں سے تو شیطانوں سے مرد یعنی شیطان شبحت انسانوں کے شر سے محفوظ رہے گا تو اوپر والے جو ہے یہ اوپر والے سے جو خصوصیت جو مضباح قوامی میں اس قریب قریب اس میں تعداد بتا اس سو چھتیس مرتبہ جو اس اسم کی عادت ہے اور اس خصوصیت میں جو ہے انہوں نے کثرت سے پڑھنے جو شخص کثرت اسم کو پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے اور شیطان صبح انسانوں کے ش سے محفوظ رکھے گا اور شور خصوصیت نمبر جو ہے فیصل برکت نمبر تین ہوں گے اس مبارک کے ہاں جی اس عصو مبارک کے پڑھنے سے خلق حلق مخلوق اس کی موتی ہوگی دوسرا یہ فرمایا جو بندے اس مبارک کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو مخلوق اس کے متی ہوں گے اب اس مخلوق کے اندر جو ہے انسان بھی ہے اور جنات وغیرہ بھی ہے ہاں جی وہ سب اس کے متی ہوں گے اس کے فرمان بردار ہوں گے بظاہر لفظ تو یہ کیونکہ خلق آیا خلق عام طور پر انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن یہ لفظ وہ تمام موجودہ جن کا اللہ نے خلق کیا وہ سب اس مفہوم کے اندر آتی ہے تو یہ سر سے مبارک کے پڑھنے سے خلق یعنی مخلوق اس کے متی ہوگی یہ دونوں خصوصیات جو خزے نمبر دو اور تین کتاب شرح اور جناب انصد صابری صاحب علیہجماعت علماء میں سے انہوں نے اس اولاد ختھی کا پورے اولاد وتیہ کا اشارہ لکھا مختصر ہے اس کے صفحہ نمبر جو ہے چھیانوے پہ انہوں نے یہ دو خصوصیت اس اسم مقدس کا لکھا چوتھی خصوصیت جو ہے اس اسم مقدس کا یا مؤمنو کہتے ہیں امن دینے والا اس کے معنی ہے کہ امن دینے والا تو جو کہ اس اسم کو بہت پڑھے بہت پڑھے یا اپنے پاس رکھے لکھ کر تو کوئی دشمن غالب نہ ہو منجو اخش قسم کو بہت پڑے کثرت سے پڑھتے رہیں یا اپنے پاس اس کو لکھ کر رکھے تو کوئی دشمن غالب نہ ہو دشمن پہ غالب نہ ہوگا اور ظاہر و باطن اس کا حق تعلیٰ کی امان میں رہے شیطان سے اور شیطان کی شہر سے اس کے ظاہر باطن دونوں اللہ امان میں رہے گا اللہ کی حق تعلیٰ کے امان میں رہے شیطان سے شیطان کی شرط سے وہ امن میں رہیں گے شیطان اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا اور جو کئی اس کو بہت پڑھے تو خلق یعنی مخلوق اس کی موتی ہو ہاں جو شاید اسم کو کثرت سے پڑھے تو مخلوق اس کی جو ہے خلق موتی ہو تو یہ اس سے یہ خصوصیت جو ہرز سلیمانی میں لکھا تعویذات کی کتاب ہے اس کی پیج نمبر ایک سو اڑتالیس میں مشہور کتاب ہے ہاں جی اس میں جو ہے یہ جو خصوصیت نمبر چار لکھا ہے قدم یہ اوپر کی دو کتابوں کے خصوصیات کو اس میں انہوں نے ساتھ تو فرمایہ امن دینے والے اس کے معنی ہم جو اس اسم کو بہت پڑھیں یا آپ انہیں پاس رکھیں کوئی دشمن غالب نہ ہو اور ظاہر و باطن اس کا بندے کا ظاہر باطن دونوں حق تعالیٰ کے امان میں رہے شیطان سے شیطان کی شرط سے اور جو کوئی اس کو بہت پڑھے تو خلق یعنی مخلوق اس کی متی ہو یہ خطین خدشت اس میں لکھا ہے نمبر پانچ فرماتی ہے جو کوئی بادز نماز کے پڑھا کرے گا با ایمان مرے گا یہ بھی اسے حضرت سلمانی کی میں تعالی پر لکھا ہے جو کوئی شسلم کو بعد اس نماز پڑھا کرے یعنی بظاہر اس سمجھ میں آتا ہے اس کی یہی تعداد ایک پڑھا کرے جو کوئی عبادت نماز پڑھا کر اس کو کسی نماز کے بعد بیار نماز کے بعد تو یہ ہمیشہ بائمان مرے گا مطلب کہ یہ شیطان کے انواع سے شاید جن کے شرط سے جب بچا رہے گا تو بائمان رہے گا تو بائمان مرے گا یہ بہت عام چیز ہے انہیں خاتمہ بالخیر ہو جائے گا گویا کہ جو کوئی عبادت نماز کے پڑھا کرے تو بائمان مرے گا یعنی خاتمہ بالخیر ہوگا یہ بندہ یہ وہ شہر ذصید السلام وسلمانی سے اس کے سمند نمبر پیج نمبر ایک سو اڑتالیس ہے چھٹی صفات اور خرصیت و فیض و برکت یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس عسمِ عظیم کو تسلسل کے ساتھ ایک سو بیس مرتبہ روزانہ پڑھا کریں تسلسل کے ساتھ مچق ہاں یعنی تسلسل کے ساتھ ایک سو بیس مرتبہ روزانہ پڑھا کریں تو ہر قسم کے وسوسہ سے امن میں رہے گا تو یہ وص شیطانی جو کو وس وسع کی بیماری ہوتی ہے نا بس وسوسہ ہو جاتی ہے جیسے وضو جو ہے جن میں جب وضو کرنے لگتے ہیں اس کو وضو اِن تازہ صفحہ پانی ڈالتے ہیں سنجاک جگہ جاتے ہیں تو پورا جو ہے بالٹی والٹی پانی ختم کر کے اس کو پاک نہیں ہوتا ہے پہلے بعد دھونے لا جائیں تو کتنا زیادہ پانی خرچ کرتا تو اس قسم کی وسوسہ کے لیے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے فرماتے ہیں یہ اسم روزانہ ایک سو بیس مرتبہ پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ اور ہر قسم کے وسوسے سے امن میں رہے گا چھٹی خوشی جو, جو شاخ اسم عظیم کو تسلسل کے ساتھ ایک سو بیس مرتبہ یعنی روزانہ پڑھا کریں تو ہر قسم کی وسوسے سے امن میں رہے گا یہ خصوصیات جو کتاب اکثیر دعوت سب نمبر تین سو چھ پہ لکھا یہ کتاب عصمِ عربی میں ہے منداقی نے اس کا ترجمہ آرو کو نقل کیا اور اس میں جتنی بھی خرصیتیں اعظم الحسنہ کا ذکر کیا زیادہ تر اِمٰ علیہ السلام سے اور امام الضاء علیہ السلام سے نقل کیا اور اس کتاب میں مجھے خرصیت نمبر سات اور مدو شاع اس اسم اعظم کو کثرت سے پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے حاجتیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے حاجتیں یعنی اس, اس کا حاجتیں پوری کرے گا وہ مستجاب ال ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو جھوٹ سے بچائے گا بہت بڑی حضلت ہے جو سب قسم کو کثرت سے پڑھا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا اس کی اپنی حاجتیں بھی پلس وہ مستجاب دعوت ہوگا وہ جس کی حق میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا وہ اپنے حق میں یا دوسرے مومنین کے حق میں دعا کرے وہ قبول ہو مستجاب دعوت کا مقام یہ ولایت کا مقام ہے اہم ترین اللہ کے ہاتھ بندوں کی حوصیت ہے ان کی دعائیں اللہ رد نہیں بھرماتا اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو جھوٹ سے بچائے گا ہاں جو آدمی کثرت سے یا عموماً پڑھتے رہیں گے اس کے زبان کو اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچائے گا لہٰذا جن لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ چکا چھوڑنا مشکل ہو جائے تو وہ اس, اس مقدس کو کثرت سے وظیفہ پڑھیں میں کثرت سے پڑھا کے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے نجات دے گا ہاں جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گیا بولا تو لگ رہا لیکن چھوڑا اس سے جان نہیں چھٹ پاتا ہے تو اس مقدس کو کثرت سے پڑھا کر تو یہ بھی جو ہے اس سے اکثر العوت نمبر تین سو چھ پہ ہے پڑھا کے فرماتے ہیں آر خوشن ومن حاملہ ویف کا ہو فلاں یک دل شیطان اکسر الدعت صوبر نمبر تین سو چھ ہے فرماتے ہیں جو شاید اس کا ویف یعنی اس کا چار خانہ انشاءاللہ سے جو ہے میں آپ کو سین کروں گا جو ہے کل والے درس میں اس کا چارخانہ ہے چارخانوں چار میں اس کا اب جد کو تاثم کر کے لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہوتے ہیں علم اور جفر کی استدا میں جو اس کو چارخانہ عدد میں لکھے چارخانوں میں لکھ کر اس کو موصوص لکھا ہوا ہے کہ ایسی کتاب میں سیخ دعوت میں لکھا ہوا ہے مشغلہ ترقی سے متعین جو شکل جو ہے امن حمالہ جو ہے اس کی وحق انجار خانے کو اب کی شکل میں لکھا ہوا اس کا اپنے پاس لکھیں گے رکھیں گے تو فلاں اقدال عالیہ شیطان تو شیطان کو اس پر کوئی قدرت حاصل نہیں اور پر ہرگز مسلط نہیں ہو سکتا یہ بھی اسی ایک شروع دعوت سوا نمبر تین سو پہ تو ہاں جو شاعر اس اسم کے عدد یعنی ایک سو چھتیس ہم نے لکھا ایک چھتیس کے مطابق لکھ کر اپنے ساتھ رکھیں تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا البتہ اس کے نقش سمیت ہو تو یقیناً زیادہ بہتر مؤثر ہوں گے جی اپنے جو ہے من منحملہ ویف کا ہو لکھا نے جو اس کے مطابق لکھ کر اپنے ساتھ رکھے اور نمبر نو جو ہے امن طلاح امن طلاح دبرا دبل کل سلاطن میت مرتن فن ہونا ردبۃ المشاہدی ولکش انشاوات نفسیتی و الخواتری یہ اہم نتائق شرداوسین جو چھ ہیں جو شغت تلاوت کے ریسسم کو ہر نماز کے بعد سو مرتبہ جو شاس ہجم سے مقدس یا مومن کا نماز کے بعد یعنی حرف نماز کو سو مرتبہ پڑھیں تو پھر جنال الردبۃ المشاہدہ تو ترقت میں مشاہدہ و مشاہدے کے رضبے پر پہنچیں گے والکشی اور کشف کے مقدمے میں انشوا شہواتی شاو نفسیتی و الخواتری نفس اور خواترات نفس نفس خیالات میں انی کشف اور شہوت کے مقابلے میں مشاہدہ اور کشف کی منزل پر پہنچیں گے اور خواشاوات نصف اور خواترات نفس اور خیالات کو وہ جانیں گے ان کی حقیقت کو جانیں گے اور ان سے جو اس کو بش کے رہنے میں بہت بڑی مدد کے لیے ملے گی یہ بھی شخص سر دعوت کے سوا نمبر تین سو چھ پہ ہیں ہاں جی تین سو پہ ہیں اس کے جو ہے مزید جو ہے توضیحات ہے وہ آج کے درس میں اس میں نہیں آ پا رہا ہے تو ان شاء اللہ بقیہ توجاد میں کل کے درس میں آپ لوگوں کو اس کی پورا توجہ ہوگی نقشہ بھی بیچ کے دے دوں گا ان